سورة يونس دارة دا ترتيب مصحففة لحاسة لصم سورة او دارة ترتيب نظري في لحاسة يو فاندوصم سورة نظور شرحة صورة بر اسرائيل اغم الزامين تكم ذكركم في صدر سورة كليل بصيرت نفارة بصيرت سورة يو تعداد دا آياتون او ديم تعداد دا آياتون تعداد الكلمات تعداد الحروف او ديم ارتباط تماثب قصره درین مرکزی مضمون تاقید تا دعور سرط پر ریکی گی او محور دو سرط او تلورم تقسیم سرط او خلاسط سرط او پنزم امتیازات سرط بیان دو امتیازات ہوش بگم بیان المشکلات اول مضمون چاہا تعداد دیتون دے ذکر دیفاول دو سرط کی یو سرغو آتون باندام اجتمل دے راجح دارا سوک نہم وی یو سرغو بانے او کلمات صاحب کام وگر کی بسا روی تمیز کی کلماتوں تعداد, تعداد الحروف سورت یونس مجھ سے مل رہے تو حروف بانے ذرا پنج پتہ حروف دادی دی حروف دی ارتباط دماغ سبا قصر یو ربط اختتام دو سورتی توبیف مصاری توحید لا الہ الا ہو نشربت دو دوک لاک دائبات او دمندگی مگار یو اللہ نو سورتی انوز کی فدیبان ادلہ ذکر کئی او دہر دن دین نباد سامرہ ذکر کئی نمک کی جمارن ذکرش لا الہ الا ہو نو فدی تفسیر ذکر کئی دی دی دی دیم اصحریف بیانداد الہ اصرافتا فرید اصحریف بیانداد الہ د اعلان جہاد حکم جہاد حکم الجہاد اللہ اللہ بلندی مہ سرت کےہ ح جہات اعلانے جہادو د کفار سررا وجنگی ک دیے سر لاہ کو نہ نه تون نو مشر راز کے طرابو کو جم خی تعہو نوته رنیات چا راض قین وو ن نوہ خا کیں نو صریف شپہی گو یر سرت کےے دیےشبھ رک د د اعتراے سنا چغیر شپغاارب ن س چې لک د مشہ انظام دا روواہ سنا پی گورا گورہ دو, دو, دو دا مصر گرر کئیں معمن شپین اللاین پ دیزنے وَيَغُذُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ بَلْ يَدْرُؤُونَهُمْ وَلَا يَفْهَمُونَ مَا يَقُولُونَ هَؤُلَاءِ عِنْدَ اللَّهِ كُتِبَ بِهِنَّ اللَّهِ مَا لَهَا رَدٌّ مِّزْعُمُ الْمُشْرِكِينَ سُلورم مکھ سورت کی حالت منافقین ذکر شبہین د نزول سورت کی یوسرو 343 نمبر اگورا وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا يَكُونُ أَيُّكُمْ ذَا ذِمَّةِ إِيمَانًا ذَٰلِكَ أَمَلُ الَّذِينَ فِيكُمْ بِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ الْعُصِيَانُ رَأْيَةً حال منافقین د نزول سورت نمرا حال حال بورا لذین جون قرآن اوباد بدل کا چارسی ود ہاتھ ربت نزول رابطہ ہار المنا فنسرت کر کے حال نمبر آت نمبر کے کلام مرتن و مرتم و سم ملا تم رتنگانے مر را ہلا ہلا ہزر صاحب اگور نمبرات کی لا دشن ندشن ندشن نبراات كي و ظن انهم الله يا ان الله من هادين نكون من الشاكرين فلما جاءهم ازام يبغون في الارض بغير الحق قل اجhlasكي ازام يبغون في الارض بغير الحق توبوا ماسي ايها الناس نواباكم على انفسكم حاصل ربط تنزم تو سورتي نه تو بک ضمل منافقین زجر لل منفققین پادم دو تو بیس راحیہ نظور لاذااب بقالکی تو بیس بے سریے او دغیں ما خذ یو سرشپ سم نبرات کے اوا اوناہ نتون كل داوی م او ممرہ سمریب تو پی ص کے ذیک کےہ ضمل کو فار بیا عدمیں توباہینہ نظور العذااب د سم ن برات دیش نبرات کے ظاممتہ ان سانو ضرور داناے جنببیی اوقاہدن او قائ مع اون کہ او قادن او قائ معاش ایرتباد صورت مخصور اعلان جہادار اسرام برأت عمل کفار سابقہ سرت عن عامل ما اعلان الجہاد برأ من سوری فخ لوہم ہے سکت موہم سورت اعلان برات عن قفار ما ازن الامر جہاد برات امر کفار مال امر بل جہاد بدھ برات امر بل جہاد برات نہ براتی امریکم امرکم ام کم بری امر و نری ام ما تامرونا حاصل دربم سورت برات کفاروں مال اب جہاد جہاد نا برآم د مریکم تعملون تم اوم اوم ایر تبادر تو سرتی تو ترغیب رسول الرسول ترگی بلا تسور سدا قطر رسو جا کم رسور انپارے تمہاری جنا کمبر اوبر رحیم ندی سب کم ذکر کئی سدا قتل کتاب اور ترگی بلا انزل الناس جمن آتم سابقه سوره کی زجر المرجين فان تولوا فكل حسب الله فايتولوا زجر المرجين تا كنا فايتولوا فكل حسب الله دي سوره ذکر زجر المرجين قال الكافرون ان هذا لصاحر مبين نمبر 8 اخر ورا وقال الكافرون ان هذا لصاحر مبين حاصل رمۃ تم سنج مکہ سورت اخر کے الله رضی اللہ جاد مرکزی مضمون مرکزی مضمون اس بات سر تیم تم شری قانوس ظالق مل مام شفیم نبرات افلا کرب تو و و فابود افلا تذک کراول تم مان زل اللہ تندم نمبر فدی کی رد شرکی دکھا دی محسا تو کھولا رہے تم مہن سر اللہ نا تردو اگم نمبر کی رد شرکی فیری اللہ بیافویس وسلام خلاسنا تمام نمبر سورت دریہ اول حسیلہ کی پاندات پاندو سیاتونا لاؤل صداقت دا کتاب اول صداقت دا کتاب او بے عدلہ سبعہ عدلہ سبعہ فا مساری توحید بانی او تفرید مساری توحید باردلیل بانی رد مزہود مشرکین رد مشرکین مین مید کی تفیفات و بشارات من بشاراتی بشارات بشارات مینو نہ بشرات کیوں کو رد شرک فیلی رد شرکی چاغ تحری مات باد مدرین کل ولاح دہل شل او رتال ولاد اسی باندر کا کوم سر د کو ب فرون وا د کو میو واک د کویونواقع او کو کو ب پراونه دا اپنا تقی پاتې دا بواقع د سراساس لک تخفیفی دونووي د فت تخفی دیوي او پخر کې رد د شررا کو سره سو آخر رد د شررا کو سر سو ن شرف لادت ما خصذ یانا کوتونفیشک ک میدینی فربد الله جی نه تبددو نه دو الله والله کنابد الله ل توفاب کوم نفر شرف دو ما خص یو سررف فک براد ور. المال <سؤال> کولهرکفاانته د ک من الظواار می نه د شکوته سر ما خاضی سم ک و ک الله ورفار الله ا اخت تام د سرت ب ترغیبه ترغب کے تاببانے کا مفت بیی وطب مع یو ح کوس بیرحتتا حکوممت الله وک الحان ک می اخ دوسط مرت تالو سر ترغیب کتاب کې دا او خلاصه تو سرت تفسین ضب د تو سرت کی اسبات بیان دا دلوس مرین فاگی بانی مدری مو میات سالہ طریق کلرشت رد مجھے خاصا سسر خول اتھ نلانوتا شمہ لم شری کو ممتاز خوشوسی فاجمو انکان قبر علیکم مقامی و تذکیری بیعات اللہ <سؤال> فارد اللہ <سؤال> توقع فاجمو عمرکم مشرکا سجدہ سفلات فاجمو عمرکم مشرکا کم سمرایکن عمرکم سرم ممتاز دے فتابول دتو بید قومی کیوں یونسرا فقبول دتو بید قومی انسا دے وجن سورت مساماش پا دیبانی فتابول دتو بید چب دیکی ذکر دت قبول دتو بید یونسرا قومی یونسرا صلاة والسلام راوان دے فقبول دتو بید قومی یونسرا سمتیمتاؤں نو مرحو تم وم وار فی شم ممتاز دے پر خصوصی امر سن سوانی دا بیاں دو بیاں